ہیں. اللہ رب نے آسما زمین والوں کو جھا کر کے دیکھا تو برائیاں اور اس قدر فساد پھیلا ہوا تھا دنیا کے اندر کہ چاہے عرب ہو یا عجم اللہ تعالیٰ نے دیکھا تو سارے لوگوں کے بگڑے ہوئے حالات اللہ رب العالمین کو بہت زیادہ ناراض کیا پھر رب العالمین کی رحمت جوش میں آئی اور آخری نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم یعنی ہم کو دنیا والوں کی طرف رسول بنا کر کے بھیجا نبی علیہ السلام سے پہلے دنیا کی کیا حالت تھی بڑا بڑا تاریخوں میں پڑھتے ہیں جی عقائد لیا جائے تو توحید کا اللہ تعالیٰ شریف کا نام لینے والا توحید والا کوئی نظر نہیں آتا تھا ہر ہر قدم پر شرک کون سی مخلوق تھی جس کی پوجا نہ کی جا رہی ہو سارے لوگ طرح طرح کے شرک اور اس تھے عقائد کی حالت یہ تھی ہی ہی ہی ہی ہی ہی ہر مخلوق کی عبادت اور پوجا ہو رہی ہو اخلاق معاملہ جو تھا اخلاق اس قدر بگڑے ہوئے تھے اس قدر اخلاقی عام تھی کہ اس میں اخلاق کا کوئی وجود دنیا کے اندر موجود نہیں تھا یہاں تک کہ خان کا طواہ بھی کرنا ہے تو برہنہ اور نندا ہو کر کے کپڑے اتار کر کے کرنا ہے اتنی بڑی ددفاتی اور کیا ہو سکتی ہے پھر امن امان کا معاملہ آیا سب سے بہت بڑی نعمت ہے انسان کو دنیا میں امن امان نصیب ہو امن امان کا معاملہ جو آیا تو اللہ و اسلام سے پہلے نبی ریت راسان کی آمد سے قبل اولاد بھی اپنے با سے امن و امان میں نہیں رہا کرتی تھی بچی گھر میں پیدا ہو جائے تو ماں باپ اس کو بھی زندہ دفنا لیا کرتی تھے اولاد اگر پیدا ہو تو کہاں سے ہم کھلائیں گے اس کے پیچھے سے اولاد پہ قطر کر ڈالتے تھے جس کا دستیاب پرانے پاک کے مختلف مقامات پر ہے جانور کو اپنی اولاد پر رحم کرتے تھے لیکن انسان اپنی اولاد پر رحم نہیں کرتا تھا اگر شوہر مر جائے تو عورت کو زندہ رہنے کا کوئی اختیار دنیا میں نہیں دیا گیا تھا مر مر اور شوہر کے ساتھ عورت اپنے آپ کو بھی جلا کر کے راہ کر دے کسی عورت کا شوہر مر جائے تو دنیا میں رہنے کی اجازت نہیں لوگوں نے دے رکھی تھی اس سارے بگڑے ہوئے حالات تھے اکاڑے تھے معاملات تھے دارت کوئی انسان اور عوام کے ساتھ اپنا سفر نہیں کر سکتا تھا ان تمام کی و حالات میں اللہ اپنے امی جینا مختلف آلات میں اللہ رب الازمی نے انعام کیا کہ کی اللہ رب الازمی نے بہت بڑا احسان کیا پوری دنیا والے پر انسانوں اور جناتوں پر ہر جاندار ہر مخلوق پر انعام کیا نبی محمد کو رسول کا نمبر بنا کر کے بھیجا اور ہمارے آخری نبی جب دنیا والوں میں سامنے آئے تو سب سے بڑا کام آپ کا یہ تھا اللہ رب العالمین کے آگام اللہ رب العالمین کے رحم اور اللہ رب العالمین کے کلام کو پڑھ کر کے لوگوں کو سناتے تھے یہ ہمارے ندی کا سب سے پہلا کام یہ تھا یہ لیکن ہیں ہماری آیات کی تلاوت کریں گے ہماری آیات پڑھ کر کے اے امت کو سنائیں گے وہ جب کی ہم، اور ہمارے ندی لوگوں کو کام کریں گے بدخلاقی سے حرام کاری سے و شرکت سے ذراعت سے ہر قسم کی برائی سے ہمارے نبی انسانوں کو یہ جو آپ اس شکرے نظر آ رہی ہیں اور اللہ تعالیٰ کے گھر کو آباد کرتے ہی دعا فتا دیتے ہیں یہ سارا طرف اللہ تعالی کے بعد محمد صلی اللہ وسلم کا ہے جن کی تعلیمات اور ان کی لائبریری شریعت کے درکش سے آپ رب العالمین الازمین ہر تمام ساتھوں کو ہر قسم کی ضلع پر گمراہی سے نکال رکھا ہے اور اپنی عبادت کی توفیق دیا ہے صرف کو اچھے کو آبان کرنے کے بجائے رب العالمین نے اپنے ہر کی عبادت کی توفیق عطا کی ہے قرآن کیا لکھا ہے کیا حکام ہے کیا تمام چیزوں کی تعلیم ہمارے نبی کتاب کے ذریعے دیں گے चार वहीमता हमारे नदी हिकमत और सुन्नत की तालीम देगी यह चार चीजें अल्लाह तारा ने अपने नदी को देकर के दुनिया में भेजा एक वे پاک کرے, نمبر کو اللہ تعالیٰ کی کی کی نے کی اپنانے اور اللہ کیسے قیام اردو امریکہ اللہ تعالی نے اپ کو نبی کیسے بنایا اپ نبی کیسے بن گئے تو اپ نے ارشاد فرمایا بھائی تو آپ نے اللہ نے بنایا پہلی چیز میں اپنے باپیم کی دعاؤں کا سمرا اور نتیجہ ہوں ہمارے باپ ابراہیم خلیل اللہ نے ہمارے ہٹ دعا مادی تھی چنا کے تعمیر, تعمیر سے فارغ ہوئے تو رکھے ہو. وے وے وے اللہ تعالیٰ نے دعا اللہ ہم نے ایک ایسا نبی پھینکنا جو ندی آ کر کے لوگوں کے کتاب کو تعلیم دے آپ کی آرات اور حکام کو کہہ کر کے پاپ اور صاف کرے اور ہمارا حکمت کی بات میں آتے ہیں حکمت سکھلا ہے اور تو سیرت کی تعلیم دے تو, تو فرمایا سب سے چیز تجھے ہماری بہرین کی کی کا خالی ہونے کے بعد ایسا ہماری نسل میں پیدا کرنا نمبر دو آپ ہمارا مرم دوسری چیز یہ ہے میں اپنے ہماری ابتدا کرو ایک اللہ کی عبادت کرو اور اللہ کے علاوہ جتنے بن جاؤ مسلمان بن جاؤ اور یاد رکھو آتی وہ نبی آ جائے تو میرے ماننے والے عیسائی سب کے اوپر ہم فرق کرا دیتے ہیں کہ اس نبی کا ایمان لانا اس نبی کی تصدیق کرنا نمبر تیس آپ ہمارا اور تیسری چیز میں کیا ہوں میری ہماری ماں سے اے نور, اے اے اے اے نور نکلا مکے نور نکلا میں ہمارے ہمارے اندر سے اور کہتی ہوں میں دیکھ رہا ہوں میں ہمارے سے نکل رہا ہے لیکن ہمارا نور, مم مم مم مم مم ہوا نور اور شاہ شام کے بادشاہ کے اور ان کے چلوں اور تمام کے دروازے پر مہتارہ سے یہ ہماری تاریخ ہے اور اس طرح سے دنیا میں بہت علیہ وسلم کو رسول پیغمبر بنا کر وقت اللہ نے اپنے نبی کو کر دیا اے ہمارے نبی آپ لیے نہیں صرف اربوں کے لیے نہیں صرف کاموں کے لیے نہیں ومو ارسا کا اللہ رحمت عالمی ہم پوری دنیا والوں کے لیے آپ ایک نبی بنا کر کے بھیج رہے ہیں پہلے سے پہلے جتنے لیا آگے تھے خاص خاص خاص علاقے اے خاص خاص اے خاص اے خاص اے کے نہیں آتے تھے اللہ نے ہمیں نہیں بنایا ہے تو کسی ایک کام کے لیے نہیں ایک زمانے کے لیے نہیں ایک علاقے اور اردو کے لیے نہیں بنانے والے سارے انسانوں اور چنار اور کے لیے پوری دنیا والوں کے لیے کسی کے لیے ہم آپ کو زحمت بنا کر کے نہیں بھیجتے متعلق وادر کر دیا اللہ تعالیٰ ہم سب توفیق فرمائے اللہ, اللہ تعالی نے آپ کو سب کے لیے رحمت بنایا جیسے پرانی آواز اور یہاں دکھتی منقور ہےم بل کے حدیث بن کر کے زندگی کے آخری دور میں ایک حضرت کے راگی حدیث بیان کی گئی ہے ایران کے اندر حضرت سلمان فارسی سے بن کر, کر کے یہ حدیث کا بھی حد کہ میں نے دیکھا آخری ایام میں آپ نے اپنے ہاتھوں کو اٹھایا جو بہت سارے لوگ بیٹھے ہوئے تھے آپ کو ساتھ میں یاد رکھو اے لوگ یاد رکھو اللہ مردی تمہارے ہی جیسے ہوں، اب دیکھو کماپ ابو جیسے تم کو غصہ آتا ہے مجھے بھی غصہ آتا ہے جیسے ہر انسان کو گسا آتا ہے مجھے بھی غصہ بسر میں بھی تمہارے جیسے بسر ہوں اب دیکھو کماپو تم کو غصہ آتا ہے کہ ہم کو بھی ہے اس لیے تم تمام لوگوں کو آگاہ کر دیتا ہوں کیوں آ رہا گر ایم آ رہا گر میں یہاں سے اپیل کرتا ہوں اور تم تمام اپنے ساتھیوں کو گراہ بناتا ہوں کہ اِن کی رنگ سنگم کے سنت پر عمل کیا جائے فرما بدھاری اور عمل کر کے اگر آپ نے واقعی اللہ کے نبی سے سچی محبت کر لیا تو بہت بڑا عمل آپ کو مل सही صحیح بخاری मुस्लिम مسلم کے حدیث مالک ہوئے قیامت کب آئے گی آپ نے دیکھا اور رہا قیامت کی قیامت کے میں ہم پوچھ رہے ہو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 جو انسان دل سے محبت کرتا ہے اللہ قید میں اسی کے ساتھ رکھ گا اللہ تعالی ہمارے دلوں میں محبت کر دے نبی کی, کی, کی مقابلے جب ندی کا یہ مکان ہے نبی کا یہ مرتبہ ہے تو ضروری ہے سنت نبی کے افراد نبی کے آگات نبی کے پور بھارت کو ہوتی ہے نبی کی سیرت نہیں ہوتا اللہ فرمائے جو کہ بیماروں کے سفا کن ل کی پریشانی کو دور کرے جو مخلوق ان کے پایے کو ادب کر دے اللهم صل علی الالمین و اللہ علی آل المین و دکر المسلمین و المسلمات عباد الله ارهبكم الله ان الله يأمر بالعدل والاحسان وใหتاۃ القربا وينها عن الفحشاء والمنكر والبغي